دوست نے شاد فرما کہ اللہ تع جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے تو آپ لوگوں کا دین سمجھنے کے لیے جمع ہونا یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک کو تعالی کی طرف سے بھلائی کا چاہنا ہے دیکھیں اب ہم لوگوں نے وضو کی حدیث تقریباً پڑھ لی ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہی کے تعلق سے بات بادشاہ فرما رہے ہیں ان ابی ہو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر چونتیس تھرٹی فور پیج نمبر سکسٹی نائن انبی ہو رہے ہیں تردی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليسنتر صلاه فإن الشيطان يبيت على خيشوم متفق عليه اگے والی حدیث بھی دیکھی عنهُ رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے جاگے اٹھے ادستی قدا ادا مانے جب استعقا مانے بیدار ہو مم منام اپنی نیند سے سو کر کے اٹھے تو تین بار ناک جھاڑے اس کو ایک الگ سنت پر آپ محمول کر سکتے ہیں اور ایک حدیث اور آگے جو پڑھی گئی ہے اس کو بھی اگر ملا لیں اس میں اس میں کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سے نیند سے اٹھے تو فوراً ہی کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈال دے بلکہ ہاتھ کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے اس کو تین بار دھو لے وجہ کیا بیان فرمائی پہلی حدیث کی وجہ سنی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ناک جھاڑنے کے بارے میں حکم دیا وجہ کیا بیان فرمائی گزشتہ درس میں اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شیتان خیشوم میں یہ ناک کا باسا اس کو کہتے ہیں اس ناک میں رات گزارتا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ناک کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا جائے ناک میں پانی تھوڑا سا چڑھا کر کے خوب ہوا کے ساتھ جو ہے آدمی جھاڑے اور یہاں پر ہاتھ نہ ڈالنے کی جو وجہ بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں رہتا ہے اس کا ہاتھ کہ حکمت ہے شریعت ہے صفائی صفائی ستھرائی تہارت نزاحت دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں اس چیز کا بیان آپ کو ملے گا نہیں ملے گا حکم بھی دیا جا رہا ہے عمل بھی بتایا جا رہا ہے حکمت بھی بتائی جا رہی ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ شریعت کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں تو دیکھیں ان اس کو دونوں حدیتوں کو عام سنت میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اور چونکہ کتاب الوضو میں حافظ بن حجب رحمتہ اللہ علیہ نے لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے گویا کہ گرچے اس کو آخر میں ذکر کیا ہے جبکہ اس کے حساب سے شروع میں ہونا چاہیے شروع میں اس طرح سے کہ آدمی پہلے اٹھتا ہے پھر آدمی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وضو وضو کرنا چاہتا ہے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھو لے پاس کر لے صاف کر لے اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سے کوئی یہ محسوس کرتا ہو کہ آج کے دور میں تو یہ چیز ہے نہیں آج کے دور میں کہاں ہے تقریبا یا تو آدمی جو لوٹے سے وہ کرتا ہے یا ٹائم ہے آدمی نل کھولتا اور وضو کر لیتا ہے دیکھیں اس زمانے کے لحاظ سے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہر جگہ کہیں اگر ایسا موقع آئے کہ کوئی برتن نہ ہو اور پانی کو جو ہے اس میں ڈالنے کی ضرورت پڑے تو کسی ہاتھ کو ڈالنے کی ضرورت پڑے تو کسی طرح سے ان ہاتھوں کو تین بار دھو کر کے پھر اس میں سے چلو سے پانی لے کر کے پھر اس کو استعمال کرے چاہے آدمی وزو آدمی کو وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو اسی طرح سے یہاں بھی آج ہو سکتا ہے کہ جیسے مگ ہوتا ہے مگ میں سے آدمی کبھی کبھار لے کر کے استعمال کرتا ہے وضو کرتا ہے تو آدمی پہلے ہی سو کر کے اٹھنے کے بعد اس میں ہاتھ نہ ڈال دے بلکہ اس کو پہلے ہاتھوں کو دھو لے تین بار پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرے وضو کرے اور جہاں تک ناک جھاڑنے کی بات ہے آدمی وضو جب نماز کے بعد سو کر کے اٹھے عام طور سے ہمارا سونا رات میں ہوتا ہے پجرے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم جب وضو کریں تو خصوصیت کے ساتھ ناپ کو جھاڑ لے جلدی جلدی جو ہے وضو کر کے نہ جائیں یا اسی طرح سے عصر میں قیلولہ کرتے ہیں عصر کے وقت اٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اگر دوسرے اوقات ہیں سونے کے خصوصیت کے ساتھ یہ تو رات کی رات کے تعلق سے حدیث ہے لیکن چونکہ یبیتوں کا لفظ ہے اس لیے باتیں یبیتوں مانے ہوتا ہے رات گزارنا اس لیے کہا جائے گا لیکن اب ہماری راتیں کبھی کبھی بدلتی رہتی ہیں کہ نہیں فجر کے بعد سوئے رمضان کے دنوں میں تو ظہر کے وقت اٹھتے ہیں یا اسی طرح سے کچھ لوگ کچھ لوگوں ڈیوٹیاں جو ہے نائٹ شفٹ کی ہوتی ہیں ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں تو ان کی بھی تو اس لیے سو کر کے اٹھنے کے بعد بہتر ہے کہ آدمی جو ہے ناک جھاڑ لیں اور اگر وضو کرنا ہو تو احتمام کے ساتھ اس کا وہ خیال کریں اور اگر نہیں ہے تب بھی اس سنت کو ادا کرے بات سمجھ میں آ گئی آگے, آگے حدیط ہے چھتیس نمبر کی حدیث ہے و لقیق بن سبرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے وبو بین الساب و بالغ دل شاق بن رضي اللہ انتربا داود کی روایا لقیبن سبیرا رضی اللہ تعالی عل کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسب الردو کہ وضو کو اچھی طرح سے کرو وضو کو اچھی طرح سے کرنا ایک دوسرے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے کون سا عمل افضل ہے بلکہ اگر یوں ترجمہ کیا جائے کہ سب سے افضل عمل کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس باغ الوضو علی المکار کہ اچھی طرح سے وضو کرنا اچھی طرح سے وضو کرنا کب جب وضو کرتے وقت آدمی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو دشواری پیش آ رہی ہو کب ایسا ہوتا ہے ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے دشواری ہوتی ہے اور گرمی میں گرم پانی سے خاص کر کے کہیں اگر کسی گھر پہ بلڈنگ میں چھوٹی ٹنکی ہے ہاں تو پانی اور ویسے بھی سپلائی کا پانی بھی جو آتا ہے وہ گرم رہتا ہے کافی گرم رہتا ہے اب ہم میں بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اور گرم رہتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے ہے کہ ناپسندیدگی کے وقت یا تکلیف کے وقت اچھی طرح سے وضو کوئی کرے اچھی طرح سے وضو کرے تکلیف کے وقت یہی اسے ٹھنڈی میں ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی نہیں ہے وہ نہیں ہے یا اسی طرح سے گرمی میں گرم پانی ہے ٹھنڈا پانی وہ نہیں ہے تو آدمی سوچتا ہو کہ بھائی ایک ایک بار بھی آزا کو دھویا جا سکتا ہے وضو ہو جائے گا لیکن قاعدے سے اچھی طرح سے تین بار وہ وضو کرے تین بار آزا کو دھوئے تو اس کو کہتے اس اچھی طرح سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا اسبغ الوضو ہاں کہ اچھی طرح سے وضو کرو کہ اطمینان کے ساتھ ہر ہر جگہ پر پانی اطمینان کے ساتھ پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ تین تین بار آزا کو دھویا جائے تاکہ, تاکہ وضو اچھی طرح سے ہو جائے شک و شبہ کا امکان کسی طرح سے باقی نہ رہے اسی طرح سے وضوحی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اور حکم دیا انگلیوں کے درمیان ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خاص کر کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اس انگلی سے آدمی خلال کرے یعنی پاؤں کو دھوتے وقت ان انگلیوں کے درمیان اس انگلی کو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اس انگلی کو گھمائے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے کتنا زیادہ امکان ہوتا ہے پانی نہ پہنچنے کا انگلیاں ملی ہیں آدمی اوپر سے ایک لوٹا پانی بہا کر کے فارغ ہو گیا جبکہ انگلیاں سوکھی کی سوکھی رہ جاتی ہے تو اس میں جو ہے آدمی کو خیال کرنا چاہیے اسی طرح سے وہ بالد فلسطین شاپ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو ایک دوسری جگہ پر ہے وبالغ فی ولیکون سائمن بالغ فلم مغبتی ولیسن والاستنشاق کے ناک میں پانی چڑھانے میں اور کلی کرنے میں مبالغہ کرو مگر یہ تم مگر یہ کہ تم وضو کی روزے کی حالت میں تو روزے کی حالت میں چونکہ اگر مبالغے سے آدمی پانی چڑھائے گا ناک میں یا اسی طرح سے غرارہ کرے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ پانی حلق میں پہنچ جائے اور اس طرح سے آدمی کا روزہ متاثر ہو یا ٹوٹ جائے اللہ انتقن سائمن مگر یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو اخراجہ الاربعہ اس کو کن لوگوں نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری مسلم اور احمد کے علاوہ مسلم احمد امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ جو چار یعنی اربا سنن اربع جو ام اربا ہے سنن کے ان لوگوں نے اور صحیح ابن خزم رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور ابو داود رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یعنی ان کے الفاظ کیا ہے ادا کہ جب وضو کرو تو کلی کرو دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے میں اصول بتایا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے باجب. کہ وہ چیز واجب ہے مگر یہ کہ کہیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ ہاں یہ اس سے مراد جو ہے وجوب نہیں ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وضو فرمایا اور آپ نے ہمیشہ کلی کیا کلی کرنے کا حکم دیا ناک میں پانی چڑھایا ناک میں پانی چڑھانے کا اور مبالکے کا حکم دیا اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی اگر منہ دھو لیا اور ہاتھ دھو لیا اور سر کا مسا کر لیا پاؤں دھو لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا ہو جائے گا اس کا وضو کہہ دیں کہ ہاں بھائی قرآن میں چار فرائض کا ذکر ہے اور یہ سب کام نہ کرے تو اس کا وزو ہو جائے گا حدیث کی روشنی میں وجوب کی بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا وضو سنت کے طریقے پر نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا وضو نہیں ہوا ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نماز کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نماز میں یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے یہ مستحب ہے اس کو کر لو تو ٹھیک ہے اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحت سلات النبی کسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واجب نہ ہو دلیل کیا ہے سلو کمارا تمونی وسلی کہ نماز ویسی پڑھو جیسی تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے سلو کا لفظ ہے اور سلو کا لفظ جو ہے وہ سیگے امر ہے وہ سیگے امر ہے امر ہو رہا ہے حکم ہو رہا ہے سلی ایک کے لیے ہے سلی اور دو کے لیے سلیہ اور سب کے لیے سلو اس میں مرد عورت سب شامل ہیں کہ نہیں ہاں کوئی کہے مردوں کو حکم دیا گیا مردوں کے لیے سیگا ہے جہاں کہیں بھی مردوں کو حکم دیا جاتا عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ اگر کچھ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں تو ان کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتی ہے بہرحال تو میں یہاں پر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اذا ادا فم کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو تو اس سے کیا پتا چلا کہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا وضو کا پورا طریقہ کیا ہے اس میں ایک صحابی ہیں لقیب ابن صبرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو رزین عقیلی عقیلی کے نام سے مشہور ہیں علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ ہوں کن میں سے تھے وہ صحابی کا ذکر ہے اس میں وہ صحابی ہیں اور یعنی اس خاندان سے وہ تھے ان کے ترجمے کے بارے میں تصویر سے دیکھ لیجئے گا آگے دیکھیں بعن عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہو فی الوضو اقردہ الترمذی ہا وسحہہو ابن قزیمہ اس کے سلسلے میں میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث بیان بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر کے اس کو اپنے حنک کے نیچے یہ حنک ہے یہ ہے اب اس کے نیچے ایسے ایسے کیا کہ یہ حصہ بھی ایسے ایسے چلو پانی لے کر کے ایسے ایسے یا پانی جو ہے خلال جو کہتے ہیں پانی سے تر ہاتھ رہتے ایسے ایسے کرے تاکہ ہاں جیسے چمڑا ظاہر ہو رہا ہے اس طرح سے ہلکے بال ہیں چمڑا ظاہر ہو رہا ہے تو پانی تر تر ہو جائے پہنچ جائے تو یہاں پر داڑھی کے خلال ہی کے تعلق سے حدیث ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے اس لیے داڑھی کا خلال کرنا چاہیے کے، کرتے وقت خیال کرنا چاہیے اچھی طرح سے یہ نہیں کہ صرف ہاں تین بار پانی لے کر کے ایسے ویسے اوپر اوپر پھیر لیا کہ صحیح صحیح, صحیح طور سے بال بھی نہیں بھیگے اور بال بھیگنا کیا ہاں جب آدمی قاعدے سے کرے گا تو یہ حصہ جو ہے یہ جلد اگر بہت زیادہ گھنی داڑھی نہیں تو کم از کم پانی سے تر ہو جائے گا تین بار خاص کر کے دھوئے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ہاں خلال بھی کرتے تھے تو اس طرح سے یہ حصہ جو ہے آدمی کو بھگو لینا چاہیے کان یو اب یہ ایک لفظ میں آپ کو لغوی طور سے بتا دوں کہ جب کہیں کانا کا لفظ آئے اور اس کے بعد یا کے ساتھ کوئی فیل آئے یا لگی ہوئی ہو کانا یا فالو کانا یو کانا تو وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے اللہ یہ کہ کوئی کہیں ایسی بات ہو کہ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے لیکن جب کانا کا لفظ آ جائے تو کانا یو نبی لو صلی اللہ علیہ وسلم خلال کیا کرتے تھے فل ردو ادو میں وضو جب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے یہ حدیث, ہاں اس کی سند حسن ہے اور بہت سارے اس طرح کے خلال کے تعلق سے خلال کرنے کے تعلق سے بہت ساری اور حدیثیں بھی موجود ہیں دیکھیے آپ کے اس میں آپ کی کتاب میں لکھتے ہیں فائدہ داڑھی کا خلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ مسنون عمل ہے مسنون عمل سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس کر لے تو ٹھیک ہے نہ کریں تو ہاں دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا پہنچانا ہے پانی کا پہنچانا حت تل الامکان آدمی کوشش کرے کہ آدمی آزائے وضو تک آدمی خاص کر کے داڑھی میں داڑھی کے سلسلے میں کہ داڑھی کے جو یہاں تک کا یہ حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے آگے دیکھیے بار عبداللہ بن زید نبی اللہ تعالی عنہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا فول مدین فجعل آئی ہی اخرجو احمد وصح ابن حسینہ سبحان اللہ یہاں پر حدیث ہے عبداللہ ابن سید رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مد کا دو تہائی ایک مد کا دو تہائی حصہ پانی لایا گیا ایک مد کتنا ہوتا ہے ایک سا میں کتنے مد آتے ہیں جی سا جانتے ہیں ڈھائی کلو جو جس سے فترانہ نکالتے ہیں مو... عموماً اور وہی پیمانہ لا کے رسول نے مقرر کیا ایک مد میں ایک سا میں پانچ مد آتے ہیں ایک سا میں پانچ مد اور ایک مت کتنے کا ہوا آدھا کلو کا تقریبا آدھا کلو کو تین حصے میں تقسیم کیجیے تقریبا تین سو سو تین سو گرام پانی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو ایک بار استعمال کر سکتے ہیں ایک بار ہاتھ کے لیے تھوڑا سا پھر کیا کہتے ہیں ایک چلو پانی ناک اور منہ دونوں کے لیے پھر ایک چلو پانی اس کے لیے ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو بہت کم ہم لوگ عمل کرتے ہیں ہاتھ کے تعلق سے کسی کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھو لینے کے بعد ہاتھ کی جو تری ہوتی تھی اس سے پہلے آپ اپنا ہاتھ یہ کیا ہے تر کیا کرتے تھے دونوں ہاتھ تر کر لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد پانی لے کر کے دھوتے تھے تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے اور اس کی تفصیل نہیں ہے یہاں پر لیکن اس میں یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مد کا دو تہائی حصہ پانی لایا گیا فجال ید لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیرا کو ہاں ملنے لگے رگڑنے لگے دلا قید ملنا رگڑنا ایسے تو تھوڑے سے پانی سے لے کر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ہر جگہ آ, پہنچایا بہت زیادہ اسلے تو نہیں ہو مطلب دھو تو نہیں سکتے بہت زیادہ لیکن ایک چلو پانی لے کر کے ہاں ہر جگہ بھیگ جائے گا اچھی سے ایسے کریں گے تو تخر جہ احمد دل قیدوں سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اچھی طرح سے تری کو اچھی طرح سے ہاتھوں پر ہاتھوں میں پہنچایا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد سے بھی وضو کیا آدھا کلو پانی سے بھی اور کتنے پانی میں اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک شاہ میں چار بدھ ہوتے ہیں مجھے پتا تھا کہ کیا کہتے ہیں پانچ بدھ ہوتے ہیں خمستا امداد کا لفظ آتا ہے تو ایک सा میں چار بدھ ہوتے ہیں اور ایک شاہ آج کل کے حساب سے تین لیٹر دو سو لیٹر کا حساب کیا انہوں نے کلو کا نہیں کیا ہے اس اعتبار سے ایک مد تین سو تیرہ گرام تقریبا بارہ چھٹاک ہوگا اس سے معلوم ہو کہ زیادہ مقدار میں پانی بلا ضرورت استعمال کرنے سے اس طرح ناپ کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف پانی سے نہا لیا کرتے تھے دوسرے کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ بات ذکر کی جائے گی اس حدیث کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا ترجمہ پہلے سن لیجیے کہ عبد اللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عل روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنے کان کے لیے اپنے کان کے مساح کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا جس پانی سے جس پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے لیے پانی لیا یہ اس حدیث کو امام بہتر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا اسناد اس نادس کی صحیح ہے اور امام تربیزی وغیرہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا اور کان کا مسا ایک ہی پانی سے کیا اپنے سر اور کان کا مسا ایک ہی پانی سے کیا الگ سے پانی نہیں لیا تو اس سلسلے میں میں انشاءاللہ اگلے درسے میں ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا صحیح مسئلہ ہے ممکن ہے کہ گنجائش ہو کہ ہاں کبھی کبھار اس طرح سے لے سکتے ہیں کبھی اس طرح سے تو انشاءاللہ اس کو میں آپ لوگوں سامنے ذکر کروں گا بس یہیں تک وہ آج کا درسے رکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وساب مین ہاں جی